یہ بات تو مشہور ہے کہ مکے میں آبادی کا آغاز سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے ہوا آپ نے 137 سال کی عمر پائی اور تاحیات مکے کے سربراہ اور بیت اللہ کے متولی رہے آپ کے بعد آپ کے دو صاحب زادگان نابت پھر قیدار یا قیدار پھر نابت یکے بعد دیگرے مکے کے والی ہوئے ان کے بعد ان کے نانا مزاز بن امر جرہمی نے اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیا اس طرح مکے کی سربراہی بنو جرہم کی طرف منتقل ہو گئی اور ایک مدت تک انہی کے ہاتھ میں رہی سیدنا اسماعیل کا زمانہ قریباً دو ہزار برس قبل مسیح ہے اس حساب سے مکے میں قبیلہ جرہم کا وجود کوئی دو ہزار ایک سو برس تک رہا اور ان کی حکمرانی قریب دو ہزار برس تک رہی بنو خزا نے مکہ پر قبضہ کرنے کے بعد بنو بکر کو شامل کیے بغیر تنہا اپنی حکمرانی قائم کی البتہ تین اہم اور امتیازی منصب مزری قبائل کے حصے میں آئے نمبر ایک حاجیوں کو عرفات سے مزدلفہ لے جانا اور یوم نفر یعنی تیرہ زل حجہ کو مینا سے روانگی کا پروانہ دینا یہ حج کے سلسلے کا آخری دن ہے یہ اعزاز الیاس بن مزر کے خاندان بنو غوث بن مرہ کو حاصل تھا یہ صوفہ کہلاتے تھے نمبر دو دسل حجا کی صبح کو مزدلفہ سے مینا کی جانب افاظا یعنی روانگی یہ اعزاز بنو ادوان کو حاصل تھا نمبر تین حرام مہینوں کو آگے پیچھے کرنا یہ اعزاز بنو کنانا کی, کی ایک شاخ بنو تمیم بن عدی کو حاصل تھا مکہ معظمہ پر بنو خزا کا اقتدار کوئی تین سو برس تک قائم رہا یہی زمانہ تھا جب ادنانی قبائل مکے اور حجاز سے نکل کر نجد عراق کے اطراف اور بحرین وغیرہ میں پھیلے اور مکے کے اطراف میں قریش کی صرف چند شاخیں باقی رہیں مگر مکے کی حکومت اور بیت اللہ کی تولیت میں ان کا کوئی حصہ نہ تھا یہاں تک کہ کس بن قلع کا دور آیا کس نے مکے کا بندوبست اس طرح کیا کہ قریش کو مکے کے اطراف سے بلا کر پورا شہر ان پر تقسیم کر دیا اور ہر خاندان کا ٹھکانہ مقرر کر دیا البتہ مہینے آگے پیچھے کرنے والوں کو نیز آل صفوان بنو ادوان اور بنو مرہ بن اوف کو ان کے مناسب پر برقرار رکھا کیونکہ کس سمجھتا تھا کہ یہ بھی دین ہے اس میں رد و بدل کرنا درست نہیں قسائی کا ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ اس نے حرم کعبہ کے شمال میں دار الدوا تعمیر کیا اس کا دروازہ مسجد کی طرف تھا دار ندوہ دراصل قریش کی پارلیمنٹ تھی جہاں تمام بڑے بڑے اور اہم معاملات کے فیصلے ہوتے تھے قریش پر دار النوا کے بڑے احسانات ہیں کیونکہ یہ ان کے اتحاد کا ضامن تھا اور یہیں ان کے الجھے ہوئے مسائل احسن طریقے سے طے ہوتے تھے قسائی کو سربراہی اور عظمت کے یہ مرتبے حاصل تھے نمبر ایک دار ندوہ کی صدارت جہاں بڑے بڑے معاملات کے بارے میں مشورے ہوتے تھے اور جہاں یہ لوگ اپنی بیٹیوں کی شادیاں بھی کرتے تھے نمبر دو لواہ یعنی جنگ کا پرچم اسئی ہی کے ہاتھوں باندھا جاتا تھا نمبر تین حجابت یعنی خانہ کعبہ کی پاسبانی اس کا مطلب یہ ہے کہ خانہ کعبہ کا دروازہ اسے ہی کھولتا تھا خانہ کعبہ کی خدمت اسی کے تھی چابی بردار بھی وہی تھا. نمبر سقایا یعنی پانی پلانا اس کی صورت کچھ یوں تھی کہ ہاؤس میں حاجیوں کے لیے پانی بھر دیا جاتا تھا اس میں کچھ کھجور اور کشمش ڈال کر اسے شیری بنایا جاتا تھا حجاز جب مکے آتے تو اسے پیتے تھے نمبر پانچ رفادہ یعنی حاجیوں کی میزبانی حاجیوں کے لیے بطور زیافت کھانا تیار کیا جاتا تھا اس مقصد کے لیے کس نے قریش پر ایک خاص رقم مقرر کر رکھی تھی یہ رقم حج کے موسم میں کس کے پاس جمع ہو جاتی تھی وہ اس رقم سے حاجیوں کے لیے کھانا تیار کراتا تھا جو لوگ تنگ دست ہوتے یا جن کے پاس توشہ نہ ہوتا وہ یہی کھانا کھاتے تھے ان کے علاوہ کچھ اور عہدے او بھی تھے جنہیں قریش نے آپس میں تقسیم کر رکھا تھا ان کی تفصیل یہ ہے نمبر ایک ایسار یعنی فالگیری قسمت کا حال دریافت کرنے کے لیے بتوں کے پاس جو تیر رکھے رہتے تھے ان کی تولیت یہ منصب بنو جمعہ کو حاصل تھا نمبر دو مالیات کا نظم یعنی بتوں کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جو نذرانے اور قربانیاں پیش کی جاتی تھیں ان کا انتظام کرنا جھگڑوں اور مقدمات کا فیصلہ کرنا یہ کام بنو سہم کو سونپا گیا نمبر تین شورا یہ اعزاز بنو اسد کو حاصل تھا نمبر چار اشناق یعنی دیت اور جرمانوں کا نظم اس منصب پر بنو تیم فائز تھے نمبر پانچ اقاب یعنی قومی پرچم اٹھانا یہ بنو امیہ کا کام تھا نمبر چھ قبہ، یعنی فوجی کیمپ کا انتظام اور شاہ سواروں کی قیادت یہ کام بنو مخزوم کے حصے میں آیا تھا نمبر سات سفارت یہ منصب بنو ادی کا تھا ہم قہتانی اور ادنانی قبائل کے وطن چھوڑنے کا ذکر کر چکے ہیں ان قبائل میں سرداری نظام رائج تھا قبیلے خود اپنا سردار مقرر کرتے تھے قبائلی سرداروں کا درجہ اپنی قوم میں بادشاہوں سلحوں اور جنگ میں بہرحال اپنے سردار کے فیصلے کا پابند ہوتا تھا سردار کو وہی اقتدار اور اختیارات حاصل تھے جو کسی بادشاہ کو ہوا کرتے ہیں حتیٰ کے بعد سرداروں کا یہ حال تھا کہ اگر کبھی وہ بگڑ جاتے تھے تو ہزاروں تلواریں بے نیام ہو جاتی تھیں اور وہ یہ بھی نہیں پوچھتے تھے کہ سردار کے غصے کا سبب کیا ہے اب رہا سیاسی حالات کا مسئلہ جزیرت العرب کے تین سرحدی علاقے تھے یہ تینوں غیر ممالک کے پڑوس میں تھے ان کی سیاسی حالت سخت پریشان کن تھی وہاں انتشار کی کیفیت تھی صورتحال زوال پذیر تھی انسان مالک تھا یا غلام حاکم تھا یا محکوم بس انہی دو طبقوں میں بٹا ہوا تھا تمام تر فوائد سربراہوں کو خاص طور پر غیر ملکی سربراہوں کو حاصل تھے اور سارا بوجھ غلاموں کے سر تھا وہ طرح طرح کے ظلم و ستم برداشت کرتے تھے زبان نہیں کھول سکتے تھے کیونکہ حکمرانی جبری تھی انسانی حقوق نام کی کسی چیز کا دور دور تک وجود نہیں تھا